انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمین والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من اللہ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 اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے فقیروں فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے خواب و جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج عانت ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے سر دست مدد کے محتاج ہوں اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں مثلاً یتیم بچے بیوہ عورتیں بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی حوادث کے شکار ہو گئے ہوں مسکینوں مسکنت کے لفظ میں آجزی درماندگی بے چارگی اور ذلت کے مفہومات شامل ہیں اس اعتبار سے مساکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت بندوں کے بنسبت زیادہ خستہ حال ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پا رہے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے چنانچہ حدیث میں اس کی تشریح یوں آئی ہے کہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہو اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں یعنی وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے اور شدہ مال کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب لکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کیے جائیں ایسے لوگ خواہ فقیر و مسکین نہ ہوں ان کی تنخواہیں بہرحال صدقات ہی کی مدد سے دی جائیں گی یہ الفاظ اور اسی سورہ کی آیت ایک کے الفاظ خزمن صدق اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان یعنی بنی ہاشم پر زکوٰۃ کا مال حرام قرار دیا تھا چنانچہ آپ نے خود بھی صدقات کی تحصیل و تقسیم کا کام ہمیشہ بلا معاوضہ کیا اور دوسرے بنی ہاشم کے لیے بھی یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ اگر وہ اس خدمت کو بلا معاوضہ انجام دیں تو جائز ہے لیکن معاوضہ لے کر اس شعبے کی کوئی خدمت کرنا ان کے لئے جائز نہیں ہے آپ کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہو تو زکوۃ دینا ان پر فرض ہے لیکن اگر وہ غریب و محتاج یا قرضدار یا مسافر ہوں تو زکوۃ لینا ان کے لیے حرام ہے البتہ اس عمر میں اختلاف ہے کہ خود بنی ہاشم کی زکات بھی بنی ہاشم لے سکتے ہیں یا نہیں امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ لے سکتے ہیں لیکن اکثر فکاہ اس کو بھی جائز نہیں رکھتے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو تالیف قلب کے معنی ہیں دل مہنہ اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوش عدابت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو یا جو لوگ کفار کے کی کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں یا جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کی سابقہ عداوت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی استعمالت نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے ایسے لوگوں کو مستقل وظائف یا وقتی عطیے دے کر اسلام کا حامی و مددگار یا متی و فرما بردار یا کم از کم بے زر دشمن بنا لیا جائے اس مت پر غنائم اور دوسرے ذرائع آمدنی سے بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو زکوٰۃ کی مت سے بھی اور ایسے لوگوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ فقیر مسکین یا مسافر ہوں تبھی ان کی مدد زکوات سے کی جا سکتی ہے بلکہ وہ مالدار اور رئیس ہونے پر بھی زکوۃ دیے جانے کے مستحق ہیں یہ امر تو متفق علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو تعلیف قلب کے لیے وظیفے اور عطیے دیے جاتے تھے لیکن اس امر میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا آپ کے بعد بھی یہ مد باقی رہی یا نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ مد ثابت ہو گئی ہے اور اب مولفۃ القلوب کو کچھ دینا جائز نہیں ہے امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ فاسق مسلمانوں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی مد سے دیا جا سکتا ہے مگر کفار کو نہیں اور بعض دوسرے فقہ کے نزدیک مولفۃ القلوب کا حصہ اب بھی باقی ہے اگر اس کی ضرورت ہو ہنفیہ کا استدلال اس واقع سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ اقرا بن حافظ حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے نے ایک زمین آپ آپ سے طلب کی آپ نے ان کو عطیے کا فرمان لکھ دیا انہوں نے چاہا کہ مزید پختگی کے لیے دوسرے آیان صحابہ بھی اس فرمان پر گواہیاں سبت کر دیں چنانچہ گواہیاں بھی ہو گئیں مگر جب یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گواہی کے لیے گئے تو انہوں نے فرمان کو پڑھ کر اسے ان کی آنکھوں کے سامنے چاک کر دیا اور ان سے کہا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی تعلیف قلب کے لیے تمہیں دیا کرتے تھے مگر وہ اسلام کی کمزوری کا زمانہ تھا اب اللہ نے اسلام کو تم جیسے لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے اس پر وہ حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر آئے اور آپ کو تانا بھی دیا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر لیکن نہ تو حضرت ابکر رضی اللہ عنہ ہی نے اس پر کوئی نوٹس لیا اور نہ دوسرے صحابہ میں سے ہی کسی نے حضرت عمر کس رائے سے اختلاف کیا اس سے ہنفیہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ جب مسلمان کثیر التعداد ہو گئے اور ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اپنے بلبوتے پر کھڑے ہو سکیں تو وہ سبب باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے ابتدان مولفت القلوب کا حصہ رکھا گیا تھا اس لیے بیجماع صحابہ یہ حصہ ہمیشہ کے لیے ساقت ہو گیا امام شاہفی رحمتہ اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے کہ تالیف قلب کے لیے کفار کو مال زکوٰۃ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت نہیں ہے جتنے واقعات حدیث میں ہم کو ملتے ہیں ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو تالیف قلب کے لیے جو کچھ دیا وہ مال غنیمت سے دیا نہ کہ مال زکوٰۃ سے ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ مولفت القلوب کا حصہ قیامت تک کے لیے ثاقت ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلاشبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح تھا اگر اسلامی حکومت تعلیف قلب کے لیے مال صرف کرنے کی ضرورت نہ سمجھتی ہو تو کسی نے اس پر فرض نہیں کیا ہے کہ ضرور ہی اس بد میں کچھ نہ کچھ صرف کرے لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ نے اس کے لیے جو گنجائش رکھی ہے اسے باقی رہنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اجماع جس امر پر ہوا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ان کے زمانے میں جو حالات تھے ان میں تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ دینے کی وہ حضرات ضرورت محسوس نہ کرتے تھے اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اجماع نے اس مد کو قیامت تک کے لیے ساقد کر دیا جو قرآن میں بعض اہم مسالح دینی کے لیے رکھی گئی تھی رہی امام شافعی کی رائے تو وہ اس حد تک تو صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جب حکومت کے پاس دوسری مداد آمدنی سے کافی مال موجود ہو تو اسے تالیف قلب کی مد پر زکوات کا مال صرف نہ کرنا چاہیے لیکن جب زکوٰۃ کے مال سے اس کام میں مدد لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر یہ تفریق کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ فاسقوں پر اسے صرف کیا جائے اور کافروں پر نہ کیا جائے اس لیے کہ قرآن میں مولفت القلوب کا جو حصہ رکھا گیا ہے وہ ان کے دعوی ایمان کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ اسلام کو اپنے مسالے کے لیے ان کی تالیف قلب مطلوب ہے اور وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی تالیف قلب صرف مال ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے یہ حاجت اور یہ صفت جہاں بھی متحقق ہو وہاں امام مسلمین بشرط ضرورت زکوۃ کا مال صرف کرنے کا عزرو قرآن مجاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس بت سے کفار کو کچھ نہیں دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس دوسری مداد کا مال موجود تھا ورنہ اگر آپ کے نزدیک کفار پر اس بت کا مال صرف کرنا جائز نہ ہوتا تو آپ اس کی تشریح فرماتے یہ گردنوں کے چھڑانے گردنے چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی میں زکوات کا مال صرف کیا جائے اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ جس غلام نے اپنے مالک سے معاہدہ کیا ہو کہ اگر میں اتنی رقم تمہیں ادا کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دو اسے آزادی کی قیمت ادا کرنے میں مدد دی جائے دوسرے یہ کہ خود زکوات کے مد سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں ان میں سے پہلی صورت پر تو سب فکا متفق ہیں لیکن دوسری صورت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سعید بن جبیر، لیس سوری ابراہیم نقعی، شاقبی محمد بن سیرین حنفیہ اور شافیہ ناجائز کہتے ہیں اور ابن عباس حسن بصری مالک احمد اور ابو صور جائز قرار دیتے ہیں قرض داروں کی مدد کرنے میں یعنی ایسے قرضدار جو اگر اپنے مال سے اپنا پورا قرض چکا دیں تو ان کے پاس قدر نصاب سے کم مال بچ سکتا ہو وہ خواہ کمانے والے ہوں یا بے روزگار اور خواہ اور فعم میں فقیر سمجھے جاتے ہوں یا غنی دونوں صورتوں میں ان کے اعنت زکاط کی مدد سے کی جا سکتی ہے مگر متعدد فقاہ کی رائے یہ ہے کہ جس شخص نے بدامالیوں اور فضول خرچیوں میں اپنا مال اڑا اپنے آپ کو قرضداری میں مبتلا کیا ہو اس کی مدد نہ کی جائے جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور راہ خدا میں راہ خدا کا لفظ عام ہے تمام وہ نیکی کے کام جن میں اللہ کی رضا ہو اس لفظ کے بفہوم میں داخل ہیں اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس حکم کی سے زکوٰۃ کا مال ہر قسم کے نیک کاموں میں صرف کیا جا سکتا ہے لیکن حق یہ ہے اور ایما سلف کی بڑی اکثریت اسی کی قائل ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے یعنی وہ جد و جہد جس سے مقصود نظام کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ نظام اسلامی کو قائم کرنا ہو اس جد و جہد میں جو لوگ کام کریں ان کو سفر خرچ کے لیے سواری کے لیے آلات و اسلحہ اور سر و سامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے خواب وہ بجائے خود کھاتے پیتے لوگ ہوں اور اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو اسی طرح جو لوگ رضاکارانہ اپنی تمام خدمات اور اپنا تمام وقت عارضی طور پر یا مستقل طور پر اس کام کے لیے دے دیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی زکوۃ سے وقتی یا استمراری عیانتیں دی جا سکتی ہیں یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ آئل کے کلام میں بالعموم اس موقع پر غلف کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قتال کا ہم معنی ہے اس لیے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں فی سبیل اللہ کی جو بد رکھی گئی ہے وہ صرف قتال کے لیے مخصوص ہے لیکن درحقیقت جہاد فی عبیل اللہ قتال سے وسیطر چیز کا نام ہے اور اس کا اطلاق ان تمام کوششوں پر ہوتا ہے جو کلمہ کفر کو پست اور کلمہ خدا کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کے لیے کی جائیں خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مرحلے میں ہوں یا قتال کے آخری مرحلے میں اور مسافر نوازی میں مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالت سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کی مت سے کی جائے گی یہاں بعض فقاہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ جس شخص کا سفر معاشیت کے لیے نہ ہو صرف وہی اس آیت کی روح سے مدد کا مستحق ہے مگر قرآن و حدیث میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے اور دین کی اصولی تعلیمات سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مدد کا محتاج ہو اس کی دستگیری کرنے میں اس کی گناہ مانے معنی نہ ہونی چاہیے بلکہ فی الواقع گناہ گاروں اور اخلاقی پستی میں گرے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ان کو سہارا دیا جائے اور حسن سلوک سے ان کے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ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 اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے کانوں کا کچا ہے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عیوب سے متہم کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی سن لیتے تھے اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا کرتے تھے یہ خوبی ان کی نگاہ میں ایپ تھی کہتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں جس کا جی چاہتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے جس طرح چاہتا ہے آپ کے کان بھرتا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں اس الزام کا چرچا زیادہ تر اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ سچے اہل ایمان ان منافقین کی سازشوں اور ان کی شرارتوں اور ان کی مخالفانہ گفتگو کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتے تھے اور اس پر یہ لوگ سیخ پا ہو کر کہتے تھے کہ آپ ہم جیسے شرفاء و معززین کے خلاف ہر کنگلے اور ہر فقیر کی دی ہوئی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے جواب میں ایک جامع بات ارشاد ہوئی ہے جو اپنے اندر دو پہلو رکھتی ہے ایک یہ کہ وہ فساد اور شرک کی باتیں سننے والا آدمی نہیں ہے بلکہ صرف انہی باتوں پر توجہ کرتا ہے جن میں خیر اور بھلائی ہے اور جن کی طرف التفات کرنا امت کی بہتری اور دین کی مسلحت کے لیے مفید ہوتا ہے دوسرے یہ کہ اس کا ایسا ہونا تمہارے ہی لیے بھلائی ہے اگر وہ ہر ایک کی سن لینے والا اور ضبط و تحمل سے کام لینے والا آدمی نہ ہوتا تو ایمان کے وہ جھوٹے دعوے اور خیر سگالی کی ونمائشی باتیں اور رائے خدا سے بھاگنے کے لیے وہ اجرات لنگ جو تم کیا کرتے ہو انہیں صبر سے سننے کے بجائے تمہاری خبر لے ڈالتا اور تمہارے لیے مدینے میں جینا دشوار ہو جاتا پس اس کی یہ صفت تو تمہارے حق میں اچھی ہے نہ کہ بری اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر ایک کی بات پر یقین لے آتا ہے وہ چاہے سنتا سب کی ہو مگر اعتماد صرف انہی لوگوں پر کرتا ہے جو سچے مومن ہیں تمہاری جن شرارتوں کی خبریں اس تک پہنچیں اور اس نے ان پر یقین کیا وہ بد اخلاق خوروں کی پہنچائی ہوئی نہ تھیں بلکہ صالح ال ایمان کی پہنچائی ہوئی تھی اور اسی قابل تھی کہ ان پر اعتماد کیا جاتا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 جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے فیون سورة سورت بما في قلوبهم قل الستحظ ان اللہ مخرج ما تحز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 ان کی بنا پر انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فوق الفطری ذریعہ معلومات ضرور ہے جس سے آپ کو ان کے پوشیدہ رازوں تک کی خبر پہنچ جاتی ہے اور بسا اوقات قرآن میں جسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف سمجھتے تھے آپ ان کے نفاق اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیتے ہیں وَلَئِن سَألتَهُمْ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 غزب تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی تزیق سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادۂ جہاد پاتے چنانچہ روایات میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں مثلا ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے ایک نے کہا کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کل دیکھ لینا کہ یہ سب سورما جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے دوسرا بولا مزا ہو جو اوپر سے سو سو کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے ایک اور منافق نے حضور کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا آپ کو دیکھیے آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں لا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 کیونکہ وہ مجرم ہے یعنی وہ کم عقل مسخرے تو معاف بھی کیے جا سکتے ہیں جو صرف اس لیے ایسی باتیں کرتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا میں کوئی چیز سنجیدہ ہے ہی نہیں لیکن جن جی لوگوں نے جان بوجھ کر یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ وہ رسول اور اس کے لائے ہوئے دین کو اپنے دعوے ایمان کے باوجود ایک مذہقہ سمجھتے ہیں اور جن کے اس تمسخر کا اصل مدعا یہ ہے کہ اہل ایمان کی ہمتیں پست ہوں اور وہ پوری قوت کے ساتھ جہاد کی تیاری نہ کر سکیں ان کو تو ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مسخرے نہیں بلکہ مجرم ہیں